تاکہ دیا دیا سنا دیا کہ جس کا تم سے وعدہ جب تاروں کی چمک جاتی رہے اور جب آسمان پھٹ جائے اور جب پہاڑ اڑے اڑے اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں بھلا ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی فیصلے کے دن کے لیے اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے <سلام> ہلاک نہیں کر ڈالا پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں ہم گنہ کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں اس جن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے الم قرار الى قدر معلوم فقدرنا القادرون کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک وقت معیزن تک پھر اندازہ مقرر کیا, اور کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں اس دن جٹ والوں کی خرابی ہے جاننا سی ہباسی وئی روئی امک کیا ہم نے زمین بیچنے والی نہیں بنایا یعنی زندوں اور مردوں کو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 نہو جمادی جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں نہ ٹھنڈی چھاؤ اور نہ لپٹ سے بچاؤ اس سے آپ کی اتنی اتنی بڑی چمگاریاں اورتی ہیں جیسے محل گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے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 اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے اگر تم کو کوئی داؤ آتا ہوں تو مجھ سے کر چلو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے <سلام>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 دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے اے جھٹلانے والوں تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو تم بے شک گناہگار ہو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے اب اس کے بعد یہ کون سورت النبا مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عم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 پہاڑوں کو اس کی میکے نہیں ٹھہرایا بیشک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا اور نیند کو تمہارے لیے مجھ بے آرام بنایا اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت دیا تم سبا شی دادا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے آفتاب کا روشن چراغ بنایا اور, اور سبزہ پیدا کرے گھنے کا گھنے <تصفح>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 لاد لا بے شک دوزخ میں ہے یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے وہاں نہ ٹھنڈک کمال چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا مگر گرم پانی اور بہتی پی یہ بدلا ہے پورا پورا فلن کتاب فلوکو عذابا یہ لوگ حساب آفرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے اور ہماری آئے کو جھوٹ سمجھ کرتے اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے so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 یہ تمہارے سے سلا ہے انعام متعدن وہ جو آسمانوں اور جو سب کا مالک ہے بڑا مہربان کا حوصلہ نہ ہوگا جس دن روہل امین اور, اور باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدا رحمان اجازت بخش اور جو شخص چاہے اپنے پر آگاہ آن کر دیا ہے. جس نے ہر شخص ان آمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہیں گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم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 يوم توجف وادفة تكبرها وادفة قلوب يومئذ وادفة أبصالها فاشعة يقولون أئنا لمرضودون في الحافرة فإذا أمنا عظاما نخرة وعلوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زدرة واحدة و کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بہتال آئے گا پھر اس کے پیچھے اور بہتال آئے گا اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے اور کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو مجھے نقصان ہے وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جما ہوں گی حادی سو موسا دل قدی تو فتح برا تم کو موسا کی حکایت پہنچی ہے جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی میں پکارا اور حکم دیا کہ سرکش ہو جائے اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو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 یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پانچ دن ببول تو جب بڑی آفت آئے گی اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا اور دوست دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی الموا تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور جو سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا اس کا ٹھکانہ بہشت ہے <سطور>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 مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ترسب ہوئے اور منہ پھر بیٹھے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکستگی حاصل کرتا یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا بونا کا اللہ وہ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 آپ انہیں بڑی توجہ سے سمجھا رہے تھے اسی موقع پر عبداللہ بن انابینا تھے آئے اور سوالات کرنے لگے آپ کو ان کے درمیان میں دخل اندازی ناگوار گزری اس لیے موں دوسری طرق <تصفيق> بِعَيْدِ سَفَرَ بَرَرَ دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے بس جو چاہے اسے یاد رکھے قابل عدد برقوں میں لکھا ہوا جو بُران مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں جو سردار اور نیکوکار ہیں قُتل نیلفتی ان انسان ہلاک ہو جائے کیسا نا شکر ہے اسے خدا نے کس چیز سے بنایا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 شکو ابا بتا تم والی انامی تم تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کریں بے شک ہم ہی نے پانی برسایا پھر ہم ہی نے زمین کو چیری پھاڑا پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجورے اور, گھنے گھنے اور, اور چارہ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائے مر تو جب قیامت کا غل مچے گا تو آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی, اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا تم مسترپ اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے خاندان شاداں یہ نیکار ہیں اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی اور سہی چڑھ رہی ہوگی یہ کفار بد کردار ہیں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 اور جب دریا آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں بدروں سے ملا دی جائیں گے اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ <سلام> مَا احضرت اور جب جبل کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب آئی جائے بھی اور بہشت جب قریب لائی جائے گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے بالکل الجواری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 وَمَا هُوَ مِ قَوْلِ بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی سرکی کنارے پر دیکھا ہے اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بقیل نہیں اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں فَأَيْنَ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 تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدا رب العالمین چاہے و اذا البحار فجرت ادل بہار قبور جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب کارے جھڑ پڑیں گے اور جب دریا پہ جائیں گے تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا یا <تصفيق> پوین یار مون مات پالون احسان تجھ کو اپنے پروت نگار والے کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا وہی وہ تو ہے جس نے تجھے بنایا اور, اور معتدل رکھا اور جس तुझे میں چاہا تجھے جوڑ دیا. مگر افسوس تم لوگ جزا کو جٹلاتے ہو حالانکہ تم پر نگہمان مقرر ہے اعلی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں وإن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يحلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا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 رسول خدا کی کا ہوگا۔ سوره المطفیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطفین الذين اذا تعلقوا على الناس يستوفون واذا كانوا هم اوزنهم يغسرون الا يظن اولئک انهم مبعوثون ليوم عظیم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 كلا إن كتاب عالم في سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرؤوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل موتد أصيم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 تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے امثال قل لا بل رالعقله بهم ما كانوا يفسبون قل لا انهم عن ربهم يلما يذل ثم انهم مقعلو جهنم ثم يقع هذا الذي تقولون به تكذبون دیکھو یہ جو ہمارے بد کرتے ہیں ان کا ان کے دنوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے ہوں گے جا داخل ہوں گے پھر, آخر ہوں گے پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے يشهده المقربون إن الأبرار لفي على الأرائك ينظرون تعرف في مجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختون ختامه مسكن وفي ذلك فليتنافس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 تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے ان کو شراب خالصوں کے, کے پانی کی آمیزش ہوگی وہ ایک چسمہ ہے جس میں سے خدا کے مقرب پیئیں گے <سطور> وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم قلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء عالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين أعملوا من الكفار يضحكون جو گنہ یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حکارت سے اشارے کرتے اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو مزہ لوٹے اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں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 سو اس سے جا ملے گا تو جس کا نام آیا آمان اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کے حساب آسمان لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا کتاب رو رو یشنا ہوتی اہلی مسترو اور جس کا نام آیا آماد اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا یہ اپنے اہل و میں مست رہتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ خدا کی طرف پھر کر نہ جائے گا ہاں ہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا فلاسکواری ہمیں شام کی سوکھی کی کسم اور رات کی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 بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود واليوم المرود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات وقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود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 حدیث میں ہے کہ شاہ ساہ مراد جمعہ ہے جو ہر ساتویں دن ہر جگہ حاضر ہو جاتا ہے اور مشہود کہ اس میں ہادی لوگ جگہ جگہ سے آ کر جمع ہوتے ہیں یہ چھوٹے اور بڑے اجتماع حسر کے اجتماع کی دلیل ہیں ہے اب الخد دنیا کی تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ کافر بادشاہوں نے مومنوں کو کھائیوں میں آگ بھر کر جلا دیا سن پانچ سو تیئیس عیسوی میں یمن کے یہودی بادشاہ زو نواز نے نظران کی عیسانی کا جلا دیا تھا جن کی تعداد بیس ہزار سے اوپر تھی حدیث حدیثری میں ایک لڑکے کا قصہ بھی مذکور ہے کہ بادشاہ نے اسے شاہی جادوگر بنانا چاہا لیکن وہ ایمان لے آیا اس کی کرامات دیکھ کر کئی لوگ ایمان لائے بادشاہ نے اسے مار دینے کی بار بار کوشش کی لیکن وہ اللہ سے دعا کرتا اور بس جاتا آخر لڑکے نے کہا کہ مجھے کتب کرنا چاہتے ہو تو میرے رب کا نام لے کر تیر چلاو اس طرح جب وہ شہید ہوا ہزاروں لوگ مومن ہو گئے بادشاہ نے انہیں ڈرایا دھمکایا لیکن وہ ایمان پر مضبوط رہے آخر اس نے کھائیوں میں انہیں جلا دیا وَقَالَ قَوْمُ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ سُمًّا لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَمَا لَهُمْ ان کو مومنوں کی یہی بات ملی لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے اور زمین میں بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دی ان کو دو کا اور عذاب بھی ہوگا اور جننے کا عذاب بھی ہوگا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجني من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن نبقش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الروض للعرش المجيد فعال لما يريد اور جو لوگ ایمان لائے اور نئے کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یہی بڑی کامیابی ہے بے شک تمہاری زندہ کرے گا اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے, ہے کر دیتا ہے حل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 یہ کتاب حضر و مطلع نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم و شان ہے لوح محفوظ میں لکھا ہوا الطارق مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم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 آسمان کی قسم جو برساتا ہے اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے اور جدودا بات نہیں یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں فتم كافرون كو مهلدو بس چند روز هي مهلدو سورة الأعلى مكية بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرد المرعى فجعله غصاء أحوى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 پکڑے گا اور بے خوف پہروتے ہی کرے گا جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا اور <تصفح>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 بلا تم کو ڈھاپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے اس روز بہت سے منہ والے دلیل ہوں گے سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پھیلایا جائے گا اور ما مرفوع موضوع مرفوع اور بہت سے منہ والے اس شادما ہوں گے اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل بہشت بری میں وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے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 لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں اور آسمان کی طرف بلند کیا گیا ہے اور پہاڑوں کی طرف کھڑے کیے گئے ہیں اور اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ إِنَّ إِلَيْنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے تم ان پر داروگا نہیں ہو ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا تو خدا اس کو بڑا عذاب دے گا بے उनको ان کو ہمارے پاس आना کر آنا ہے پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے سورت الفجر مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر اذا یسر دا دا دا حجر فجر کی قسم اور دس راتوں کی اور, جفت اور, طاق کی اور رات کی جب جانے لگی اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہے کہ کافروں کو ضرور آزاد ہوگا دل اوتاد اللہ في بلاد <سلام> <الْمِرْصَادُ> تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے آپ کے ساتھ کیا, کیا؟ جو دراز کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے اور سمود کے ساتھ کیا, کیا؟ جب وادی پرانے پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے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 کلون نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو اور میراش کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو کل کا دن اب کا ببولا بہو اہد تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے کتار باندھ باندھ کر آ موجود ہوں گے اور جو اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنوع ہوگا مگر اب انتباہ سے اپنی زندگی جا کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا تو اس دن نہ کوئی خدا کی آزاد کی طرح کا کسی کو آزاد دے گا اور نہ کوئی بیٹھا جکڑے گا یا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 بسم اللہ سارتی ہمیں کسم اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو اور باپ یعنی آدم اور اس کی آلات کی قسم کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے اللہ یاد یا اولو احل تمال کیا وہ خیال رکھتے ہیں کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا یہ چیزیں بھی دکھا دیے او مگر وہ گزرا اور گردن کو چھوڑانا یا بھوک کے دن کھانا کھلانا یتیم رشتہ دار کو یا فقیر خاص تھا سم